السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم 2D ڈی جو بروٹ فورس ایلگردم ہم نے بنایا تھا اس کے ہم نے انالیسز کی کاروائی شروع کی تھی اور اس, اس معاملے کے حساب سے ہم نے ورس کے انالسیز کے لیے کاروائی شروع کی تھی ورس کے ٹائم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو دی تھی البتہ اس ایلگریدم کے حوالے سے یا اس ڈیٹا سیٹ کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ کیا صورتحال ہوگی جس میں کہ اس ایلگردم کا ورسٹ بہیویئر سامنے آئے گا وہ ورس کے سیناریو کیا تھا وہ یہ تھا کہ فرض کریں تمام پوائنٹس جو ہیں وہ میکسیمل ہیں اگر آپ وہ خاکہ تصویری خاکہ جو میں نے میکسیمل پوائنٹس کے بارے میں دکھایا تھا وہ ٹو ڈیمینشنل پلاٹ بنا کے اس میں اگر آپ سوچیں کہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ایک ہی y value رکھتے ہیں یعنی کہ سارے پوائنٹ جو ہیں ایک ورٹیکل لائن پہ ہیں تو یہ تو سارے میکسیمل ہو گئے کیونکہ سارے ایکس جو ہیں اس کے حساب سے وہ برابر ہیں اگر ایسی صورت ہو تو وہ جو ان فور لوپ ہے وہ تو ہمیشہ ان تک چلے گا اور ہر پوائنٹ جو ہے وہ میکسیمل نکلے گا ایسی صورت میں یہ الگریدم جو ہے لگتا ہے کہ اپنا ورس کیس بہیویئر دکھائے گا کیونکہ آؤٹر لوپ تو خیر چلنا ہے اس نے اینڈ ٹائمز انر لوپ جو ہے وہ ہمیشہ این ٹائمز چلے گا یاد دہانی کے لیے میں اب آپ کو دوبارہ وہ چند سلائڈس دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اب ورس کیس اینالس کے جو میتھمیٹیکل ایکسپریشنز ہیں ان کی جانب چلیں گے بروٹ فورس ایلگم ہم نے بنایا اس میں یاد ہے میں نے آپ کو وہ ایکسز کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ باتیں کہیں تھیں کہ ہم انالس جو ہیں وہ پی ارے جو ہے اس کے ایکسس ہونے کی, کی مطابقت سے یہ کریں گے کہ یہ جو پی ارے ہے یعنی کہ وہ پوائنٹس جو ہیں وہ کتنی دفعہ ایکسس ہوتے ہیں اس کی خاطر میں دوبارہ وہ ایلگردم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سلائیڈ میں جس میں میں وہ ایکسیسز بھی دکھاتا ہوں اور پھر ان ایکسسزز کے حساب سے ہم وہ میتھمیٹیکل ایکسپریشن بناتے ہیں تو آئیے پہلے اس سلائیڈ کی جانب یہاں پہ پھر وہی ایلو روٹ فورس جس میں وہ لوپس آپ کے سامنے ہیں اور وہی بات کہ لوپس جو ہیں وہ تو اینڈ ٹائمس چل سکتے ہیں آؤٹر لوپ تو خیر times چلے گا انر لوپ جو ہے وہ اینڈ ٹائمس جا سکتا ہے اور میں نے یہ کہا کہ اگر یہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کبھی بھی ٹرو نہ ہو یعنی کہ یہ بریک جو ہے یہ کبھی ایکسی نہ ہو وہ صورتحال حال آپ اپنے سامنے رکھیے تو اس صورت میں پی آئی ہمیشہ میکسمل نکلے گا کیونکہ کوئی پی جے جو ہے اس کو ڈومینیٹ نہیں کرے گا تو یہ تو ہوئی ورس کیس سچویشن البتہ ایکس دوبارہ دیکھ لیجئے کہ پی جو ہے وہ چار دفعہ انر لوپ میں جو کہ اینڈ ٹائمز ورس کیس میں چل سکتا ہے اور دو دفعہ آؤٹر لوپ میں جو کہ ہمیشہ اینڈ ٹائمز چلے گا اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس اگلی سلائڈ پہ ورس کیس رننگ ٹائم کے بارے میں میں نے جو لکھا ہے وہ دیکھیے اور یہ ایکسپریشن دیکھیے کہ وی ہیو اے پیئر آف نیسٹڈ سمیشن اب آل آف اے سڈن میں نے فور لوپ کی باتیں نہیں کی نیسٹڈ فور لوپس تو سامنے ہیں لیکن اب میں سمیشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے میں نے کاؤنٹنگ شروع کر دی ہے اب ذرا اس ایکسپریشن کو دیکھیے ون فور آئی لوپ اینڈ دی ادر فور جے لوپ ٹی این جو کہ ٹائم ہے ایک لحاظ سے یہ ٹائم سیکنڈ میں میں فی الحال نہیں کہہ رہا میں سمپلی ٹائم آف کاؤنٹ کہہ رہا ہوں فار ا tn ویلو آف این ٹی i دا فرم 1 ٹو ون آل دا n اور ایم کس چیز کی 2 پلس اور پھر ایک سم جے ون سے لے کے n تک 4 اس میں آئی سے n اور جے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ جو آؤٹر سم ہے یہ آؤٹر فور loop ہے کیونکہ وہ اینڈ چلتا ہے اور دیکھیے فور لوپ جو ہے وہ ایک ڈسکریٹ چیز ہے وہ کوئی کنٹینیوس انٹرل نہیں وہ ڈسکریٹ ہے وہ اسٹیپس میں چلتا ہے 1, آئی 2, ون آئیلائی 3 سے لے کے این تک اور اسی طرح انوپ جو ہے وہ ورس کیس میں جے سے لے کے این تک چلتا ہے دوسری بات یہ 2 اور فور کیا ہے آپ سمجھ کے ہوں گے فور جو ہے یہ نمبر of ایکس آف پی جے لوپ کے اور ٹو جو ہے یہ نمبر of ایکس آف پی آؤٹر آئی لوپ کے اب یہ سم کے اندر سم کیوں ہے یہ بھی آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ایک فور لوپ جو باہر ہے جب آئی کی ایک value ہوتی ہے تو جے جو ہے وہ میکسمم این تک چلتا ہے یعنی کہ اندرونی طور پہ اندر والا لوپ جو ہے وہ ان سٹیپس کے حساب سے 1 ٹو 3 آل دا وے این جاتا ہے اور یا جا سکتا ہے اور ہر دفعہ ہر جے جی ویلیو کے لیے وہ پی جو ہے چار دفعہ ایکسس ہوتا ہے اب دیکھیے کاروائی کیا ہوئی کاروائی یوں ہوئی ایک پرابلم ہمارے سامنے کسی نے رکھی وہ کار والی بات اس سے ہم نے میتھمیٹیکل ڈسکرپشن اس کی بنائی اس سے ہم نے ایک میتھمیٹیکل ماڈل سوچا وہ جو ٹو ڈیمینشنل میکسما والی بات کہ بھئی پوائنٹس جو ہیں ان میں کارز کی پرائسز اور ان کی سپیڈز کو ایکس وائی کو میں چینج کر دو اس کے بعد ہم نے کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہا کہ ہم ایک میکسیمل سیٹ بنانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے وہ بولین ایکسپریشن یا میتھمیٹیکل کمپیرزن کی صورت میں ہم نے ایک ایکسپریشن بنایا پھر ہم نے سوچا کہ بھئی ایونچولی ہم شاید یہ کمپیوٹر سے یہ کاروائی کروائیں تو ہم نے ایک الگریدم سوچا ہم نے سی پلس پلس کے بارے میں فی الحال بات نہیں کی بلکہ اب تک نہیں کی جب وہ ایلگردم بن گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو کسی ریل کمپیوٹر پہ نہیں چلایا بلکہ ہم نے کہا کہ اس کو اسی سوڈو کوڈ کے فارم میں چلا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکسیکیوشن ٹائم کیا ہے رننگ ٹائم یا ایکسیکیوشن ٹائم کے حوالے سے پھر ہم نے اس ایلگردم کو دیکھ کے کہا کہ اس میں ہم جو پی ارے ہے اس کا ایکسس جو ہے اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے یعنی کہ اس کا ہم ٹائم نہیں نکال رہے سیکنڈز میں بلکہ کتنی دفعہ ایکسس ہوتا ہے اور چونکہ یہاں پہ وہ فور لوپ موجود ہیں تو یہ ایکسس جو ہے لوپ کے اندر ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہوگا لوپ کتنی دفعہ چلتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ طے کیا کہ آؤٹر لوپ جو ہے وہ اینڈ ٹائمز چلے گا اور انر لوپ جو ہے وہ ورس کیس میں چل سکتا ہے. تو اب اس ساری کاروائی کا حاصل ہمارے سامنے ایک سمیشن کی فارم میں آ گیا اب یہ دیکھیں وہ ہے میتھمیٹیکل انالیس جس کی جانب ہم شروع سے آنے کی کوشش کر رہے تھے اور آخر کار ہم یہاں پہنچے اب ہم ان سمیشنز کو further solve کر کے اس سے ایکسپریشن نکالتے ہیں آئیے اب اس کی جانب چلتے ہیں یہ اگلی سلائیڈ running time کا وہ ایکسپریشن دوبارہ کہ tn is the sum from آئی ون ٹو این آف ٹو پلس دا سم جے ون ٹو این اب اس میں سے یا اس ساری expression کو اگر میں simplify کرنا چاہوں تو وہ کافی آسان بات ہے انر سم کو لیجیے یہ جو j1 ون سے لے کے این سم آف فور ہے یہ اصل میں سمپلی فور این ہے یہ بڑے آرام سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس بنا پہ یہ جو tn ایسپریشن ہے اس کی ویلو بنی یہ انٹرنل جو اس کے جو آ, اندر والی سم کا ایکسپریشن ہے وہ بنا اب فور این پلس جب میں اس کو بھی ایکسپینڈ کرتا ہوں اس سم کو یہ آسان سا فارمولہ ہے اس کی ویلیو بنتی ہے 4N این پلس ٹو ملٹی بائی این جو کہ ہے فور این پلس ٹو اب اس میں میں نے کوئی خاص بات ایسی نہیں کی جو کہ آپ دیکھ کے کہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی نرالی بات ہے یہ سمپلی سمز ہیں جن کو میں نے ایکسپینڈ کیا ہے اس میں کچھ فارمولے بھی میں نے لگا دیے جو کہ آپ کے سامنے یا آپ نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں اور نتیجاتن میرے سامنے اب فائنل ایکسپریشن آیا کہ ٹی ایم از اکول ٹو پلس ٹو این جو کہ ایکچولی ایک ہے یہ ایکسپریشن ہمارے سامنے ایک آیا ٹی ایم ایک پولونومیل میں یہ پولونومیل ہے اس کو لے کے ہم اب کافی باتیں کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی بلکہ ہماری آئندہ کاروائی بھی کچھ اسی روش پہ ہوگی کہ ہم ایلگردمس بنائیں گے اس کا سوڈو کوڈ کسی طرح لکھیں گے اور پھر اس سے ہم یہ ٹی ایس ایکسپریشن جو ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہمیں وہ مل جاتے ہیں تو پھر ان پہ بکیا گفتگو ہوگی اب وہ گفتگو کیا ہے اب اس کی طرف ذرا آئیے یہ اگلی سلائڈ دیکھیے فور اسمال ویلوز آف این اینی ایلبردم از فیسٹ اچھا چلیں اس کو بات کو بھی چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے What happens وین این گیٹس لارج Running time does become an issue. When n is large, n squared term will be much larger than the n term and will dominate the running time. Dubarai, in baton ko dek lije, phir hamiske baray mein kuch keheti hain, ki small values ke liye, this algorithm seems fast enough, What happens when n gets large? رنگ ٹائم becomes این ایشو اور اگر ان بڑا ہو جائے تو یہ جو ان square ٹرم ہے یہ زیادہ بڑھتی جاتی ہے اینڈ اٹ ول ڈومنیٹ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کو ذرا اس طرح دیکھیے کہ ٹی این کا ایکسپریشن آیا ہے پولو ان این این فور این پلس ٹو این اب آپ یہ چھوڑیے کہ یہ ایکسپریشن آیا کہاں سے میں آپ کو سمپلی ایک اکویشن دیتا ہوں جیسے آپ نے وہ وائی اف ایکس یا ایف اف ایکس اکول سم ایکسپریشن اکویشن دیکھی ہے ان کے آپ نے گرافس بھی بنائے ہیں کہ ایکس کی ویلو جیسے جیسے بڑھتی ہے تو ایف ایف کیس جو ہے وہ جو فنکشن ہے وہ کیا کرتی ہے تو ٹی کو اب آپ ایک فنکشن این این سمجھیں کہ ٹی ایز اکول ٹو فور این اسکویئر اب مجھے یہ بتائیے اگر این کی ویلو میں بڑھاتا ہوں ون ٹو ٹین ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ٹین تھاؤزینڈ ملین اس سے بھی زیادہ تو اس سے یہ جو TN کا گراف بنے گا یہ کیا ہوگا آپ کو یاد ہے یہ تو ایک سیمپل کواڈریٹک ہے وہ تو پروبلا لائک اس کی شیپ بنے گی لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے این کی ویلو بڑھے گی TN کا گراف جو ہے یہ اوپر کی جانب جائے گا اور اس کے اوپر جانے میں as n becomes large زیادہ کانٹریبیوشن زیادہ حصہ کس کا ہے n اسکوئر کا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو n square ٹرم ہے اس پال میں وہ ڈومنیٹ کرتی ہے دوسری ٹرمز کو کیونکہ لازمی بات ہے 4n square اور دوسری 2n n کی value فرض کریں 1 ملین ہے n square 1 ملین square ملٹی پلائی 4 فور سے جو value نکلے گی وہ شیورلی 2 ٹائمس یا 2 ملین سے بہت بڑی ہوگی اور ایونچلی اگر اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے تو فور این اسکوائر بہت بڑی ہو جائے گی کمپیئر ٹو ٹو یعنی کہ ایز این gets larger یہ جو TN ہے اس کی value جو ہے اپروکسیمیٹلی کیا بلکہ تقریباً فور اینڈ کے برابر ہو جائے گی ٹو کی کانٹریبیوشن ایکچولی کافی کم ہوگی ہماری ایلگردم کے حساب سے اب اس ٹی والے ایکسپریشن اور یہ جو ساری گفتگو ہم نے کی کہ فور این جو ہے وہ ٹو کو ڈومنیٹ کرے گی اس کا آخر میں مطلب کیا ہے این جو ہے وہ ان سائز ہے ان پٹ سائز کا کیا مطلب ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کا سائز چینج ہو سکتا ہے نیچر آف ڈیٹا بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن ان کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بھی سو پوائنٹس ہیں یا دو سو پوائنٹس ہیں یا ہزار پوائنٹس ہیں جیسے جیسے ان بڑھتا ہے جو ٹائم ہے یا ٹی کی ویلیو ہے وہ فور این کے برابر ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ٹو ان جو ہے اس کی کانٹریبیوشن کم ہوتی ہے ٹی کیا چیز ہے ٹی ہے یا جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ یہ رننگ ٹائم ہے ایکسیکیوشن ٹائم ہے ٹائم جب لفظ استعمال ہم کرتے ہیں تو ذہن میں کچھ سیکنڈز منٹ یا گھنٹوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ ٹی ایم کو اب اس سیکنڈ والے معاملے کے ساتھ کیسے جوڑا جائے وہ بھی کافی آسان ہے آسان اس طرح کہ یاد ہے ہم نے جب اس کے اینالیس کیے تو ہم نے ایکسس کی بات کی تھی کہ جو پی ارے ہے اس میں وہ ایکس او وائی ویلیوز جو ہیں ان کو ہم کتنی دفعہ ایکسیس کرتے ہیں وہ تو ہم نے کاؤنٹ کر لیا اس سے یہ ایکسپریشن بن گیا لیکن اگر آپ ایک ریئل کمپیوٹر کے بارے میں سوچیں تو میمری سے جب آپ چیز ایکسیس کرتے ہیں تو اس میں کچھ وقت لگتا ہے وہ میمری ایکس ٹائم ہوتا ہے اور پروگرام جو آپ کے چلتے ہیں یقیناً آپ میمری سے ڈیٹا لیتے ہیں میمری میں ڈیٹا ڈالتے ہیں اب فرض کریں کہ ایک کمپیوٹر ہے کوئی حصہ لے لیں آپ اس میں میمری ایکسس جو ہے اس کو ون ملی سیکنڈ درکار ہے یعنی کہ کوئی ایلیمنٹ آپ میمری سے لائیں سی پی یو میں اس کے کسی رجسٹر میں ڈالیں تو اس کے لیے ایک سیکنڈ درکار ہے اور وہ اس طرح کہ میمری کو میسج جاتا ہے کہ فلانی لوکیشن سے ویلیو بھیجو وہ ویلیو جو ہے وہ کمپیوٹر کی بس جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ آتا ہے وہ 32 بٹ بس ہے یا جتنے بھی ہے اس کے وہ بٹس آتے ہیں اور فائنلی وہ سی پی یو میں پہنچتی ہے وہ ویلیو اور وہاں پہ کچھ کاروائی ہوتی ہے یہ ہے یہ ہے وہ ایکسس ٹائم اور یہ میمری اور بس والی باتیں جو ہیں یہ ساری آپ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں کور کریں گے اچھا جب وہ ویلیو ادھر پہنچ گئی تو پھر اس کے اوپر اب آپ جو بھی کاروائی کرنی ہے میتھمیٹیکل آپریشن یا اسائنمنٹ کرنی ہے واپس میموری میں ڈالنی ہے وہ آپ کرتے ہیں اب آپ یہ 1 ملی سیکنڈ کو لیں کہ اگر ایکس جو ہے وہ 1 ملی سیکنڈ لیتا ہے تو چار ایکسس کتنے ٹائم لیں گے چار ملی سیکنڈ وہ تو سمپل سی بات ہے اب یہ ایکس میں نے لوپس کے اندر ڈال دیے اور ان لوپس کو لے کے میں نے سمیشن بنائی سمیشن سے میں نے ایکس کے لیے ایک ایکسپریشن نکال لیا فور این اسکوائر پلس ٹو ایس کو میں نے کہا TN اب اگر ایک ایکس 1 سیکنڈ لیتا ہے تو فور این اسکوائر پلس ٹو ایتنا ٹائم لیں گے اب آپ کو میں N کی ویلیو بھی دیتا ہوں N کی ویلیو ہے 100 تو اس حساب سے 4 ملٹیپلائی بائی 100 اسکویئر پلس ٹو ٹائم ہنڈریڈ اتنے ملی سیکنڈ اب آپ کے سامنے ایگزیکٹ ملی سیکنڈ آ گئے فور این ٹو ون ہنڈریڈ این کی ویلیو اب 1000 لگا کے دیکھ لیجئے آپ کیا ویلیو آئے گی اس نومیل میں ڈالیے اتنے ملی سیکنڈ آ اسی طرح n کی ویلیو 5000 پہ 10,000 پہ جو مرضی ہے آپ اس کو بڑھاتے جائیں آپ کے سامنے ملی سیکنڈ آتے جائیں گے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ N کی ویلیو جب یہ ہوتی ہے اس کمپیوٹر پہ جس میں میمری ایکسس ٹائم 1 ملی سیکنڈ ہے N کی ویلیو جب 100 ہے تو میرا ایلگریدم ورس کیس میں اتنے ملی سیکنڈ لے گا یہاں پہ آ کے وہ بات ایک لحاظ سے مکمل ہو گئی کہ یہ ایلگردم کتنا ٹائم لے گا اور یہ یقیناً ایسی بات ہے کہ اگر آپ اس کو سی پلس پلس میں کوڈ کریں اور ایک ریل کمپیوٹر پہ چلائیں جس پہ آپ کو میمری ایکسس ٹائم معلوم ہے تو اس سے اس کی جب آپ پرفارمنس میجر کریں گے تو وہ تقریباً یہ فور این پلس ٹو کے برابر ہی آئے گی بلکہ آپ ایسے پروجیکٹس یا ایسی ہوم ورک اسائنمنٹس کریں گے اس کورس میں جس میں آپ یہ جو ایسٹیمیٹ ٹائم ہے یا اینالس سے جو ٹائم نکالا اور جو ایکچول سی پی یو ٹائم ہے اس کو کمپیر کر کے خود یہ آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ جو انالسز ہیں یہ واقعی ایک ایکسپریشن آپ کو دیتے ہیں جو کہ ایکچول رنگ ٹائم کے برابر ہوتا ہے اب اس ساری چیز ساری کاروائی کو سامنے رکھیے یہ ہی ہماری روش ہوگی اس پورے کورس میں ہم مختلف الگریدمس یا ڈفرینٹ پرابلم ڈومینس جو ہیں ان کو دیکھیں گے ان میں ہم ایلگردمس ڈیزائن کریں گے اور پھر ہم ان کے انالسس کریں گے اینالسس کے نتیجے میں یہ ایکسپریشنز ایسے بنے گے بعض کاملس ہوں گے بعض کاملس نہیں ہوں گے اور ان پالینوملس کو لے کے بلکہ ان کی ایک اور فارم کو لے کے ہم پھر ایلگر کو کمپیر کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر ہم کہہ سکیں گے کہ فلانی پرابلم کے لیے بے شک وہ سارٹنگ ہو سرچنگ ہو یا جو کوئی اور پرابلم ہے اس میں یہ الگم جو ہے اس دوسرے ایلگردم سے بہتر ہے البتہ یہاں پہ تھوڑی سی اور میتھمیٹکس ہمیں چاہیے کچھ ٹرمنالوجی چاہیے کچھ ڈیفینیشنس چاہیے جو کہ ہم آئندہ استعمال کریں گے اگلی چند سلائیس میں اب میں آپ کو وہ کچھ ڈیفینیشنس کچھ نئی ٹرمز دیتا ہوں جو کہ فی الحال ڈیفینیشن کے حساب سے تو مکمل نہیں ہوں گی آہستہ آہستہ میں ان کی ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن فوری طور پہ آپ اس سلائڈ کی جانب دیکھیے جہاں پہ میں ایک نئی اصطلاح استعمال کرنے لگا ہوں وی ول سی دا ونگ ٹائم از تھا اسکوئر یہ وہ گریک لیٹر ہے theta, اور یہ ایز اف کے جیسے کوئی فنکشن ہو ایف ایکس والی بات ہے کہ تھٹا آف این اسکوئر یہ ایک نوٹیشن ہے ابھی میں یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا اگزیکٹ مطلب کیا ہے البتہ یہ کیا چیز ہے دس از کالڈ دا ایسمٹارک گروتھ ریٹ آف دا فنکشن کیلکولس سے شاید آپ کو یہ لفظ یاد ہو ایسمٹوٹ یا ایسم اور اس وقت یہ تھا کہ ایک فنکشن جو ہے جب n کی value یا ایکس کی value بہت بڑھتی ہے می بی ٹوڈز فنکشن جو ہے اس کا بہیویئر کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ اصمٹورکلی اس چیز کے برابر ہو جاتا ہے خیر جیسے کہ میں نے کہا فی میں یہ ٹرم انٹروڈیوس کر رہا ہوں ان کی ڈیفینیشن ان کی ایکسپلینیشن بعد میں آئے گی اور یہی بات میں نے آگے لکھی ہے کہ وی ول ڈسکس دسا نوٹیشن مور فارملی اسی کورس میں بلکہ آئندہ چند لیکچر کے اندر ہی ہم یہ ڈیفینیشن جو ہے اس کو کور بھی کریں گے اس کو ریفائن بھی کریں گے اور اس کی ایگزیکٹ جو ویلو ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور فائنلی پھر ہم اس کو استعمال کریں گے یہ جو انالیسز ہم نے کیا اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سمیشنس کا سہارا لیا سمیشنز آپ نے مختلف کورسز میں دیکھی ہی ہیں لیکن چونکہ ہم سمیشنس کا کافی استعمال کریں گے تو سمپلی یاد دہانے کے لیے میں جو خاص سمیشن ہم ف فوقتاً انالسز میں استعمال کریں گے وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں جیسے کہ میں نے ارض کیا صرف یاد دہانی کے لیے آ, آئی, آئیے میں آپ کو یہ چند سلائڈ پہ یہ سمیشن دکھاتا ہوں مختلف سیریز ہیں اصل میں اور ان کو ایز اے پریزنٹ کر کے ان کی ویلوز کیا ہوتی ہیں یا ان کا وہ کلوز فارم ایکسپریشن کیا ہوتا ہے یہ سلائڈ دیکھیے دی اینالس انوالڈ کمپیوٹنگ اے سمیشن بلکہ ایکچولی وہ سمیشن کے اندر ایک اور سمیشن تھی سمیشن should be familiar but let us review a bit here جو میں نے بات ابھی کہی ہے تو آئیے پہلی سمیشن گیون اینٹ سیکوینس آف ویلو اے a1, a2, aN سم اے a1 پلس اے ٹو پلس آل دا وے ٹو اے از ایکسپریسڈ این اے سمیشن نوٹشن ایز جس میں یہ سگما سمبل ہم استعمال کرتے ہیں گریک سگما آئی اکول ون ٹو این اے یقیناً یہ آپ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی سم مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو اے آئی ٹرمز ہیں جتنی بھی ہیں i1 سے لے کے n تک ان ساروں کو ایڈ کرو جو میتھمیٹیکل آپریشن اڈیشن کا ہے ان کو ایڈ کرو اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ویلو آئے گی جو کہ ریل نمبر ہو سکتا ہے وہ کمپلیکس نمبر بھی اگر آپ کمپلیکس نمبر میں کام کر رہے ہیں انٹرجرز بھی ہو سکتے ہیں خیر وہ کیا ہیں اے ویلیوز وہ فی الحال زیر گفتگو نہیں لیکن یہ کہ یہ نوٹیشن کا مطلب یہ کہ اے ون سے اے ان تک ٹرمز جو ہیں ان کو ایڈ کریں اور اس کے نتیجے میں جو بھی حاصل ہو وہ اس سمیشن کی ویلیو ہے اور وہ کیس کے جب این اکول ٹو زیرو تو دین دا سم از ایرڈ آئیڈینٹی زیرو اب یہ نہ آپ کہیں کہ بھئی یہ آئی ون سے زیرو تک کیسے اس کو چلائیں اس کیس میں اس سم کی جو ویلیو ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایرٹو آئیڈینٹی زیرو اس کا مطلب کیا کہ یہ زیرو آپ کسی چیز میں ایڈ کریں تو واپس وہی چیز آ جاتی ہے جیسے ون پلس زیرو از سم فیکٹس اباؤٹ سمیشن اب میں یہ چند باتیں دوبارہ سم کے بارے میں دوہراتا ہوں یہ بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہیں کہ اگر ایک سم ہے اس کے اندر ایک کانسٹینٹ سی ہے تو آپ اس کو سمیشن سے باہر نکال لیں یعنی کہ سم آف سی اے آئی از اکول ٹو سی ٹائمس دا سم فروم آئی ون ٹو این اے سب سملرلی اگر آپ کے پاس ایک ایڈیشن ہے اے آئی پلس بی آئی یہ دو ٹرمز ہیں جو ایڈ ہو رہی ہیں اور دونوں سم کے اندر ہیں تو آپ ان کو انڈیویجلی سم کر کے ان دونوں سمز کو ایڈ کر سکتے ہیں ڈسٹریبیوشن پراپرٹی کے لحاظ سے یہ بھی آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے آگے چلیے some important submissions that should be committed to memory arithmetic series یہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس sum of i ہے i equal 1 through n یعنی کہ sum جو ہے وہ i 1, 2, 3 all the way to n جو ہے اس کو لیں یعنی کہ 1 2 3 all the way to n sum of n integers یہ expression آپ نے دیکھا ہے n times n plus 1 over 2 اور ساتھ ہی میں نے یہ بات آگے لکھی کہ یہ theta n square ہے اس چیز کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیے یہ سم تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے کہ سم آف آئی n تھرو n از n ٹائمس 1 اوور لیکن اس کو ذرا ایکسپینڈ کریں وہ کیا بنتا ہے n square plus n n n 2 2 یا یہ پھر میں نے وہ تھیٹا والی بات یہاں پہ لکھ دی جیسے کہ میں نے کہا یہ جو سم ہے سم آف آئی ون تھرو یہ تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے اور اس کی ویلو کا بھی آپ کو پتہ ہے یا اس کا جو کلوز فارم ایکسپریشن ہے اس کا پتہ ہے n n 1 2 جس کو میں نے ایکسپینڈ کیا n ایسے اوور 2 پلس این اوور 2 اور میں نے یہ کہا کہ یہ تھیٹا n اسکوئر ہے اور بیچ میں اکول سائن بھی ڈال دیا اصل میں یہ تھیٹا والی بات ابھی بھی میں نے پوری طرح واضح نہیں کی لیکن یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ اگر ایکوئر اوور 2 پلس n اوور 2 میں ایز اے فنکشن لو آف n اور n کی value میں بڑھاؤں می بی ٹوڈز آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کرو جو بنتا ہے اس کی شکل کیا ہوگی یقیناً سمجھ کے ہوں گے وہ پڑھا ہے اور جیسے n بڑھتا جائے گا اس میں اس پر کی جو ہائٹ ہے اس میں کانٹریبیوشن کس کی زیادہ ہوگی n اسکوائر ٹرم کی کہ n ٹرم کی یقیناً n اسکوائر ٹرم کی تو ایک لحاظ سے یہ جو تھیٹا والی بات ہے یہ ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ ایک پالانومیل لے لیں یا ایک ایکسپریشن لے لیں جس میں ایک ان نون ہے جس اس کے میں n ہے اس میں ڈومینیٹنگ ٹرم کون سی ہے ایکسپریشن میں کون سی ہے N وہ تو آپ سمجھ گئے ہیں بلکہ جب ہم اپنا ٹو ڈی میکسما پروبلم کی بات کر رہے تھے وہاں پہ بھی میں نے ایکسپریشن بنایا تھا وہ بھی پالون تھا اور وہاں پہ میں نے یہ بات پہلے کہی تھی کہ یہ جو فور این اسکوئر ٹرم ہے یہ ڈومینیٹ کرے گی tn ٹی ایلو تو تھے جو ہے اصل میں ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ اس ایکسپریشن کی ٹھیک ہے ٹرمز ہیں اس میں n اسکوئر بھی ہے n بھی ہے اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو ڈومنیٹنگ ٹرم ہے وہ n اسکوئر ہے البتہ یہ ابھی بھی theta کی پوری ڈیفینیشن نہیں وہ بعد میں ابھی آئے گی لیکن میں آہستہ آہستہ اس کی جانب جا رہا ہوں کہ یہ تھیٹا نوٹیشن استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ایک اکسپریشن ایک پولونومیل لے لیں یا نان پولونومیل بھی ہو اس میں ڈومنیٹنگ ٹرم کیا ہے بعد میں اس کی ہم کمپلیٹ فارمل ڈیفنیشن بھی کور کریں گے تب تک البتہ آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ ایکسپریشن جو ہم بنائیں گے اس میں ڈومینیٹنگ ٹرم کیا ہوگی یہ وہ تھیٹر کے ذریعے ہم کہیں گے یہ ایک شارٹ ہینڈ سمجھ لیں فی الحال بکیا سیریز جن کے بارے میں میں ذکر کر رہا ہوں ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. کوڈریٹک سیریز یہاں پہ سمپلی اب میں نے i اسکوئر کی سم کی ہے ون سے n تک جو کہ اگر ایکسپینڈ کریں ون پلس فور پلس نائن پلس سکسٹین تک اس کی کیا ویلیو ہے یہ میں نے سمپلی لکھتی ہے ٹو ایم کیو پلس تھری ایس پلس اور میں نے وہ تھیٹا بھی لگا دیا اور دیکھیں تھیٹا کے اندر میں نے کیا لکھا ہے q. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پالون جو ہے جیسے جیسے n کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے می بی ٹوفینٹی ایون تو اس میں سے ڈیٹنگ ٹرم جو ہے وہ کیا ہے اصل میں ٹرم جو ہے وہ تو ہے 2N cube کیوب اوور یا N کیوب اوور 3 لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ N کیوب جب N کی ویلو لیٹس 1 بلین ہے اور اس کو میں کیوب کرتا ہوں یعنی کہ 1 بلین کیوب اور اس کو میں صرف 3 سے ڈیوائڈ کر دیتا ہوں تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی خاص فرق پڑتا ہے اور اگر N اس سے بھی بڑا ہے تو تین سے ڈیوائیڈ کرنے سے بہت ہی کم فرق پڑے گا یعنی کہ ایونچلی اس پورے پولون کی جو ویلیو ہے وہ کیوب جو ہے وہ ڈیسائڈ کر رہا ہے اس کے کوفیشن سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو تھیٹا کا مطلب یہ ہوا کہ ڈومینیٹنگ نہ صرف ٹرم بلکہ آلموسٹ پاور آف N کیا ہے جو کہ یقیناً اس N کیوب ہے آگے چلیے جیو میٹرک سیریز یہاں پہ ایکس ایک بیس ہے جس کو میں دو ہے تین چار ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ایکسپوننٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے جو کہ میں نے ایکسپینشن کے ذریعہ دکھایا ہے ون پلس ایکس پلس ایکس اسکوئر سے لے کے آل دا ایکس این اور اس کے بعد پھر کہ یہ X to the N plus 1 minus 1 over x minus 1 اور یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر x جو ہے اس کی value 0 اور 1 کے درمیان ہے تو دین دس از تھا 1 اور اگر x جو ہے وہ 1 سے بڑا ہے ایپسلوٹ ویلو میں بھی دین دس از تھے آف ایکس ٹو دن اب یہاں پہ میتھمیٹکس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ فل حال ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم می بی کمپیوٹر سائنس کی بھی بات نہیں کر رہے جیو میٹرک سیریز آپ نے مختلف کورسز میں میتھمیٹکس کے ڈسکریٹ میتھ کے اور شاید کچھ اور کورسز بھی ہیں کیلکولس اس میں آپ نے یہ دیکھی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ایکس کی value 1 سے کم ہے تو جیسے جیسے آپ ایک نمبر جو کہ 1 سے کم ہے اور 0 سے بڑا ہے اس کی زیادہ پاور لیں گے تو وہ نتیجے میں آپ کو ایک اور چھوٹا نمبر دے گا فرض کریں 1 اوور 2 ہے 1 اوور 2 اسکوئر 1 اوور 4 1 اوور 2 کیوب 1 اوور 8 اب ون اوور چھوٹا ہو گیا اسی طرح 1 اوور ٹو ریز ٹو دا پاور 4 1 اوور 16 ہو جائے گا جو کہ اور بھی چھوٹا ہو جائے گا تو یہ یاد ہوگا کہ آلموسٹ ایک کنورجنٹ سیریز بن جاتی ہے اور وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تھیٹا 1 ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ ایک دیکھیں اس سیریز کو دوبارہ کہ 1 پلس ایکس پلس پلس کیو اور اگر X جو ہے وہ 1 اور 0 کے درمیان ہے 1 سے چھوٹا ہے اور 0 سے بڑا ہے تو یہ 1 پلس ایکس پلس میں اصل میں X اور پھر ایکس اسکوئر اور پھر ایکس کیو کی کانٹریبیوشن جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جائے گی نتیجتاں کیا ایکس والی ٹرمز جو ہیں ان کی کانٹریبیوشن خاص طور پہ ایکس کی ویلوز اگر بہت بڑی ہیں تو وہ کانٹریبیوشن بہت تھوڑی ہوگی اور اس پوری سم کا جو حاصل ہے وہ تقریباً 1 کے برابر ہو جائے گا یا 1 سے ذرا سا زیادہ ہو جائے گا زیادہ نہیں ہوگا تو تھیٹا 1 کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً ایک کانسٹنٹ کے برابر ہو جائے گی یہاں پہ اب میں تھےٹا کے بارے میں جب تک پوری بات نہ کہوں تو یہ وضاحت ممکن نہیں تو یہ بات میں فی الحال یہیں چھوڑتا ہوں اور ہم اگلی سلائڈ پہ ایک اور سیریز دیکھتے ہیں ہارمانک سیریز فور n گریٹر دین زیرو اور اکول ٹو زیرو یہ ہے سم آف ون اوور i اور اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کریں یہ آپ نے دیکھی ہوئی ہے یقیناً بی وہاں پہ X تھا 1 over 2 plus 1 over 3 all the way to 1 over n اور اگر n جو ہے وہ n سے بڑا ہے تو this is equal to log n. یہ یاد ہے آپ کو کہ یہ لاگ این کی almost ڈیفینیشن بن جاتی ہے کہ لاگ n جو ہے وہ اس کا حاصل ہے log n یہاں پہ natural log یعنی کہ base e log ہے اور اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ یہ تھیٹا لاگ ان ہے اگین میں نے تھیٹا کا استعمال کیا لیکن وضاحت طلبات ہے اس لیے میں فی الحال آگے چلتا ہوں آگے اب میں ایک harder example پیش کرتا ہوں ٹائٹل بھی ہے harder example اور اگر آپ اس example کو دیکھیں تو اس میں چار پانچ لائنیں ہیں اس میں آخر وہ ہارڈ کیا بات ہے فور لوپس ہیں دو فور لوپس ہیں اور اس کے اندر ایک وائل لوپ ہے یہ اگزامپل جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا اور دوبارہ ابھی پیش کروں گا اس کے لئے میں نے ٹائٹل استعمال کیا اہ ہارڈر لیکن سرسری جائزہ جو آپ نے لیا اس میں ٹھیک ہے دو لوپس ہیں بلکہ تین لوپس ہیں دو فور لوپس ہیں اور ایک وائل لوپ ہے اس میں آخر مشکل بات ہارڈ کیا بات ہے اصل میں یہ کوئی الگردم نہیں ہارڈ بات اس میں انالسس کی ہے جب ہم اپنے 2D ڈی میکسم کے انالیس کر رہے تھے تو وہاں پہ وہ فور لوپس آئے تھے اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ دو لوپس ہیں جے لوپ جو ہے وہ آئی لوپ کے اندر ہے یہاں پہ سمپلی ہارڈ پارٹ یہ ہے کہ اب تین لوپس ہیں اور آئی لوپ کے اندر جے لوپ ہے اور جے لوپ کے اندر پھر ایک وائل لوپ ہے جو کہ کے کو چلاتا ہے اب کوشچن یہ ہے کہ اس طرح کا اگر لوپنگ اسٹرکچر آپ کے کسی ایلگریدم میں آ جائے تو اس کے انالیس کیسے کرتے ہیں یہاں پہ میں نے وہ الگوریتم تو نہیں پیش کیا لیکن ایسے کئی واقعے بعد میں ہوں گے ایلگردمس میں جس میں کہ ہمارے پاس یہ نیسٹڈ اسٹرکچر آئے گا جس میں لوپ کے اندر لوپ ہوں گے اور میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوپنگ اسٹرکچر کے بھی کوئی خاص مشکل نہیں خاص طور پہ جب ہمارے پاس یہ سمیشنز موجود ہیں تو آئیے اس ایگزمپل کو ہم میتھمیٹکلی اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سمیشن کیسے بنتی ہیں دوبارہ اس اسٹرکچر کو دیکھیے کہ ایک فور لوپ آئے کا اس کے اندر j کا لیکن ان کی اپر لمٹس کے پہ بھی نظر رکھیے کہ جو پہلا لوپ ہے وہ n ٹائمس یعنی کہ n تک چلتا ہے 1 سے لے کے البتہ جو دوسرا لوپ ہے وہ 1 سے n نہیں جا رہا j جو ہے 1 سے ٹو آئے تک جا رہا ہے اور آئے کہاں سے آ رہا ہے اوپر والے لوپ سے اور اس کے بعد ایک اندر لوپ ہے فور یا وائل لوپ جس کا ٹرمینیٹنگ جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے یا یہ کہ جو اس کو چلاتا رہتا ہے کہ اس لانگ ایز کے از گریٹر اکو ٹو زیرو ڈو یہ وائلڈ لوپ کی باڈی ہے کہ پہلا کام کرو کہ از اکول ٹو کے مائنس ون اور اس کے بعد بکیا جو چیزیں وائلڈ لوپ کی ہیں جو وائلڈ لوپ ہے یہ کے چلا رہا ہے اور کے کی ویلو ہم دیکھیے کیا اسائن کر رہے ہیں کے ایکل جے تو اب یہ کوشچن کی ہاؤ ڈو وی اینالائز دا رنگ ٹائم آف اینلریدم دیٹ ہیز کمپلیکس نیسٹڈ لوپس اس کوشچن کا آنسر کیا دیسر از وی رائٹ آؤٹ دا لوپس ایس سمیشن اینڈ دین سالوز دا سمیشنس یہ کاروائی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب لوپس ہوتے ہیں ان کے اندر کسی چیز کو کاؤنٹ کر کے ہم ان کی sums بنا دیتے ہیں پھر ان sums کو ہم solve کر کے ان سے ایک کلوز form expression بنا لیتے ہیں تو وہی کاروائی اب ہم یہاں پہ کریں گے وہ کاروائی ہوگی کیسے ان سمیشنس کی upper لمٹس کیا ہوں گی ان کی طرف اب پیش رفت اور وہ اس طرح to convert loops into ٹو we work from inside out اب یہ لفظ ان سائڈ آؤٹ کا مطلب اس زاویے سے یہ کہ یہ تین لوپس ہیں i آؤٹر لوپ j اس کے اندر والا لوپ اور پھر انر موسٹ لوپ وائل لوپ کا ان سائڈ آؤٹ کا مطلب یہ کہ آپ وائل سے شروع ہوں اس کو سم بنائیں پھر j سے شروع ہوں اس کی کسی طرح سم بنائیں اور پھر i کی جانب جائیں اور اس کی سم بنائیں انر موسٹ لوپ جو ہے وہ وائل ہے اور میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ کے جو ہے اس کی ٹرمینیٹنگ کنڈیشن میں شامل ہے کے کو ہم جے کی ویلو اسائن کرتے ہیں اب ہم وائل لوب سے کاروائی شروع کریں لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ سبمیشن میں ہمیں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں آئی اکول 1 سے N اب یہاں پہ وہ N صاف طور پہ ظاہر تو نہیں خاص طور پہ یہ وائل لوب کے لیے اور جو اندر والا جے لوپ ہے وہ بھی 2i تک چلتا ہے تو اب اس کو ہم سم کے حساب سے کیسے لکھیں آسان کاروائی ہے میں آپ کو ان سلائڈ کے ذریعے یہ دکھاتا ہوں کنسڈر دا انر موسٹ وائل لوپ اٹ از ایکسیک فور کے ایکل جے جے مائنس ون جے مائنس ٹو آل دا وے ٹو زیرو ذرا غور کیجئے کہ وائل لوپ جو ہے اس کے چلنے سے پہلے میں کے کو جے کی ویلیو اسائن کرتا ہوں فی الحال یہ چھوڑیے کہ جے کی ویلو کہاں سے آ رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بالکل اوپر والا لوپ جو ہے اس میں جے کی ویلیو ون سے لے کے ٹو آئی تک جاتی ہے اور آئی کی ویلیو آؤٹر موسٹ لوپ سے ہے تو فرض کریں جے کی ویلیو چار ہے کے کو چار کی ویلیو اسائن ہوئی وائل لوپ نے چلنا شروع کیا کے چار تین دو ایک اور صفر دیکھیے کنڈیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایز لانگ ایز کے از گریٹر اور اکول ٹو زیرو تو یہ جو وائل کی باڈی ہے یہ کتنی دفعہ چلے گی پانچ دفاع یا چھ دفعہ اگر کے کی ویلو 5 ہے یا ان جنرل اگر کے کی ویلو جے ہے تو یہ وائل لوپ جو ہے یہ چلے گا جے جے مائنس ون جے اتنی دفع ہاں اب کے کا استعمال کیا ہو رہا ہے بکیا وہ ٹھیک ہے وائل میں میں نے وہ اسٹیٹمنٹ فی نہیں دکھائی لیکن ہمیں اس سے سروکار نہیں صرف یہ کہ کی ویلو ڈیکریز ہوتی ہے ون سے اور اس کی بنا پہ یہ وائل چلتے چلتے آخرے کار ختم ہو جاتا ہے اس بنا پہ اب دیکھیے کہ وائل کے اندر میں کیا کر رہا ہوں دا ٹائم اسپینڈ ان سائڈ دا وائل لوپ یہ فی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے ضروری نہیں کہ ایسا ہو وائل لوپ کے اندر اور بھی کچھ ہو سکتا ہے جس کا ٹائم کانسٹنٹ شاید نہ ہو مے بھی اس کے اندر ایک اور لوپ ہے وہ فی الحال چھوڑے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائل لوپ کے اندر والی جو سٹیٹمنٹ ہے کے ایکل کے مائنس 1 کو صرف لے لیجیے اس کو ایک کانسٹنٹ ٹائم درکار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارتھمیٹک سبٹریکشن ہے اور اس کے بعد میموری ریفرنس ہے اور اس کو ایک کانسٹنٹ ٹائم درکار ہے یاد رہے ہمارا وہ جو رینڈم ایکسس مشین کا ماڈل تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ ارتھمیٹک آپریشن جو ہیں یا اسائنمنٹس جو ہیں یہ کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہیں. یہ نہیں کہ جب کے کی ویلو پانچ ہے تو فائیو مائنس ون جو ہے وہ فور مائنس ون کرتے جب ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم لیتا ہے آگے چلیے لیٹ آئی پر ٹائم اسپینڈ ان دا وائل لوپ اب چونکہ یہ کانسٹنٹ ٹائم ہے تو سمیشن کے حساب سے سم کیا بنی کے زیرو سے جے آف ون یہ ایک کہنے کا انداز ہے کہ ایک کانسٹنٹ کو میں سمیشن میں ڈالوں اب اگر یہ سمیشن آپ لے تو ابھی جو میں نے یاد دہانی کے لیے سمیشن پیش کی تھی اس کے حساب سے اس کی ویلو نکلی جے پلس ون اور میں اب یہ پوری بات کہوں گا کہ یہ جو انر لوپ ہے اس کا ٹائم میں ٹی کے ذریعے ریپرزینٹ نہیں کر رہا میں نے یہ آئی استعمال کیا ہے کیونکہ میرے پاس ایکچولی تین لوپس ہیں تو ان کے لیے میں مختلف نوٹیشن رکھنا چاہتا ہوں انر موسٹ لوپ وائل جو ہے اس کا ٹائم آئی سب جے ہے یہاں پہ دیکھیں میں ان نہیں لگا رہا جے لگا رہا ہوں اور جو بھی جے کی ویلو ہے اس بنا پہ آئی سب جے جو ہے وہ سمیشن کے حساب سے جے پلس ون نکلا یہاں پہ وائل لوپ کی سمیشن نکلی اور اس سے ایک کلوز فارم ایکسپریشن بھی اب نکلایا کہ وہ آئی سب j جو ہے وہ اکول ٹو j plus 1 ہے اگر صرف میں اس وال لوپ کو لوں اور j کی ویلو 5 ہے تو اس کا آنسر کیا ہے 5 پلس اور اگر یہاں پہ میں کچھ کاؤنٹنگ کروں گا تو وہ کاؤنٹ کے حساب سے یہ j plus 1 ون کاؤنٹ ہوگا ہم اب ان سائڈ آؤٹ کام کر رہے ہیں وائل لوپ تھا اب چلیے اس سے اگلا جو لوپ ہے اندر سے باہر جاتے ہوئے اور وہ ہے فور جے والا لوپ یعنی کہ وہ فور لوپ جس میں جے کی ویلو جو ہے وہ چینج ہوتی ہے اس کی جانب چلیے کنسیڈر دا مڈل فور لوپ اس رننگ ٹائم از ڈیٹرمنڈ بائی آئی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جے ون ٹو آئی یعنی کہ جو بھی آئی کی ویلو ہے اس کو 2 سے ملٹی کر کے یہ جے کی اپر value ہوگی اور جے جو ہے وہ 1 2 تھری فور سے لے کے ٹو i تک چلے گا اب یہاں پہ بالکل اسی طرح میں ایک نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں کہ m جو ہے وہ اس کا رننگ ٹائم ہے اب اس کا جو رننگ ٹائم ہے اس کے لیے کس چیز سے یہ رننگ ٹائم جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہے اس فور لوپ کی باڈی اور وہ کیا ہے اگر آپ for loop کو دیکھیں تو دو statement کے بعد ایک assignment ہے k equal j اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ inner while loop ہے تو eventually ایک j کے لیے یہ پوری for loop کی body چلتی ہے جس میں وہ while loop شامل ہے اور وہ پھر اپنا پورا ٹائم لیتا ہے جس کو میں نے کیا کہا تھا i sub j دیکھیں جو while loop تھا eventually ہم نے یہ حاصل کیا submission کے ذریعے کہ وہ j پہ dependent ہے تو اسے ایکسپریشن کیا بنا کہ ایم سب i از اکو ٹو جے اکو ون ٹو ٹو i یہ سمپلی اب اس فور لوپ کی لوور اور اپر لمٹس ہیں i سب جے اور i سب جے کیوں کہ یہ اس inner expression یا انر باڈی جو ہے فور لوپ کی یہ اس کا ٹائم ہے اور ہر دفعہ ہر جے ویلو کے لیے i سب جے ٹائم درکار ہوتا ہے اب یہ ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن بنا جس کو میں اب اس طرح سالو کرتا ہوں جیسے کہ اب اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ i سب جے کی میں نے ویلو ڈالی جو کہ میں نے ابھی نکالی تھی j پلس اب یہ ایک سمیشن بن گئی جہاں پہ وہی میں ڈسٹریبیوشن پراپرٹی استعمال کر کے دو سمیشن میں بنا دیتا ہوں یہ میں نے جب سالو کی تو میرے پاس یہ ایکسپریشن آئے 2i آئی ٹائمس ٹو آئی پلس ون اوور 2 پلس جو کہ ٹو آئی اسکوئر پلس کے برابر ہے اب ہم دو لوپس کا ٹائم ڈٹرمن کر چکے ہیں انر لوپ انر موسٹ لوپ جو وائل تھا اور اس کے بعد وہ جو فور لوپ تھا حاصل اب تک یہ ہوا ہے کہ جو فور لوپ اور اس کے بعد جو کچھ بھی اندر ہے اس کا ٹائم ایم سب جو ایکسپریشن ہے یا جو ہماری فنکشن ہے اس کو بے شک آپ فنکشن کہہ لیں ایم سب آئی فنکشن جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے اس میں آئی کی ویلو ڈالیں اور آپ کے پاس وہ ٹائم آ جاتا ہے جو کہ فور لوپ اور اس کے اندر جو وائل لوپ ہے اس کا ٹائم ہے یہاں تک اب ہم دو لوپس کو ہینڈل کر چکے ہیں یہ جو ایم آئی فنکشن یا ایکسپریشن کہہ لیں اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اگر ایک آئی کی ویلو ہم لیں تو اس کی بنا پہ جو اندر والا فور لوپ اور اس کی بنا پہ جو وائلڈ لوپ ہے اس سارے کا جو ٹائم ہے وہ یہ ایم سب آئے ایکسپریشن سے ہمیں مل جائے گا اور دیکھیے یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک کواڈریٹک ایکسپریشن آ گیا اس کے بعد ہم آؤٹر موسٹ لوپ جو ہمارا فور لوپ آئے والا ہے اس کی جانب چلیں گے کیونکہ ہم اندر سے باہر کی جانب, جانب جا رہے ہیں تو آئیے اب اس کے لیے بھی ہم ایکسپریشن بنا لیں فائنلی دا آؤٹر موسٹ فور لوپ لیٹ ٹی بی the رننگ ٹائم آف دا یا یہ کہ یہ جو چھوٹا سا سیگمنٹ ہے اس کو آپ فنکشن کہہ لیں یا ایلگردم بھی ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ اب میں فائنلی اس کے لیے ٹی استعمال کر رہا ہوں کہ ٹی سب این ایكو سم آئی ایكو سب آئے اب یہ آئی ون سے کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ لوپ جو ہے یہ ون سے این تک جا رہا ہے اور یہ ایم سب آئے کیوں ہے دیکھیے یہ ایم سب آئے جو ہے یہ اس فور لوپ کی جو باڈی ہے جو کہ وہ فور لوپ جے والا اور اس کے بعد بقیہ جو کچھ ہے یہ سارا جو ہے یہ اس فور آئے لوپ کی باڈی ہے اس ساری چیز کی ایکسیکیوشن کا جو ٹائم ہے وہ ہمیں اس ایم آئے سے ملتا ہے جو کہ ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا اس کے لیے ہم نے ایکسپریشن بھی بنا لیا میں فی الحال ایم سب آئے کہتا ہوں لیکن جیسا کہ آپ اگلی سلائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے سمپلی ایم سب آئے کو لیا اور اس کی ویلیو میں نے ڈالی ٹو آئی اسکوئر پلس آئے پھر ایک سمیشن بن گئی جس میں وہ ڈسٹریبیوشن کے ذریعے میں نے اس کو دو سمز میں تبدیل کیا یہاں پہ آپ دیکھیے وہی میں نے کواڈریٹک سیریز اور جو تھری آئے والی سیریز ہے ان کی جو کلوز فارم ہیں ان کو لیا جن کی بنا پہ میرے پاس اب تین سب این کا ایکسپریشن آ گیا فور این کیوب پلس ففٹین این اسکوئر پلس اوور اور پھر وہی بات کہ ایک لحاظ سے اس پالون کو اگر آپ دیکھیں اور n کی ویلو جیسے جیسے بڑھتی ہے تو اس میں جو ڈومنیٹنگ ٹرم ہے یا ڈومنیٹنگ پاور of n ہے وہ کیا ہے وہ این ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ٹی کی exact value یا جو, جو ہم نے کلوز فارم ایکسپریشن بنایا وہ یہ ہے فور این 15 N square پلس الیون این لیکن جہاں تک ٹائم کا تعلق ہے کہ ایونچولی جیسے جیسے N بڑھے گا تو N کیوب ٹرم جو ہے یہ ہی فیصلہ کرے گی کہ ٹی ایونچل value کیا ہے یہ تھی وہ harder example لیکن harder اس سینس میں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسے نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب الگریدم ہم ہاں استعمال کر رہے تھے وہ سمپلی یہ تھا کہ نیسٹڈ لوپس ہیں اور لوپس کی جو لمٹس ہیں کہ وہ لوپ کتنی دفعہ چلتا ہے وہ ایک لحاظ سے ویریئبل تھیں یعنی کہ آؤٹر موسٹ لوپ تو n تھا جو کہ انپوٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے لیکن جو انر لوپس تھے وہ i پہ یعنی کہ 2i اور پھر while لوپ جو تھا وہ j پہ ڈیپینڈنٹ تھا البتہ ہم نے اسٹیپ وائز ان سائڈ آؤٹ کاروائی کر کے سمیشنز بنا کے اس سارے ایلگردم یا اس جو سوڈو کوڈ تھا فور لوپس کا یا نیسٹڈ لوپس کا اس کے لیے ہم نے ایکسپریشن نکال لیا اور یہ کاروائی آپ کو اکثر اب نظر آئے گی کہ ہمارے پاس ایلگردمس آئیں گے جن میں یہ نیسٹڈ لوپس ہوں گے تو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک لوپ ہے تو وہ این سپریشن آئے گا یعنی کہ پولون میں ہائیسٹ ڈگری ٹرم این ہوگی اگر لوپ کے اندر لوپ ہے تو وہ کوڈریٹک نکلے گا اور فائنلی اگر لوپ کے اندر ایک تیسرا لوپ ہے یعنی کہ تین نیسٹ لوپس ہیں تو وہ کیوبک نکلے گا یہ بات آپ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں کہ اگر چار لوپس ہیں تو وہ آرڈر اس کی جو ہائیسٹ پاور ہوگی وہ فور ہوگی اینڈ سو آن خیر یہ جب ایلگریدم آئیں گے اس وقت یہ کاروائی ہم دوبارہ دوہرائیں گے یہاں پہ سمپلی مثال سے میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح ہم اس کا ایک میتھمیٹیکل انالیس کر سکتے ہیں یہ ہے وہ میتھمیٹیکل انالیس خیر اس کی ایک صورت کہ آپ کے پاس اگر loops ہوں تو کس طرح آپ ان کو سمیشن میں ٹرن کر کے آپ ان سے میتھمیٹکل ایکسپریشن بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈی ٹور تھا ہم گفتگو کر رہے تھے 2D ڈی میکسما کی وہاں پہ ہم نے انالیس کیے انالسس کی بنا پہ فور لوپس بنے فور لوپ کے اندر کاؤنٹنگ کی اس سے ٹی اینڈ ایکسپریشن بنا وہاں سے میں نے مثال کے طور پہ آپ کو دکھایا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ لوپس ہوں ذرا کمپلیکس لوپس ہوں تو پھر کیا کر سکتے ہیں اب آپ واپس ذرا اس 2D میکسیما پرابلم کی جانب چاہیے اور اس کی وجہ کچھ یوں ہم نے میتھمیٹیکل ماڈل بنا کے اس کا ایلگردم بنا کے اس کے انالیس کیے اور اس سے حاصل پہ یہ ہم نے کیا کہ جو ہمارا بروٹ فورس ایلگردم ہے وہ سیٹا این اسکوئر ہے یعنی کہ جو ہمارا بروٹ فورس ایلگردم ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ این اسکوئر پہ ڈپینڈنٹ ہے کیونکہ یاد ہے وہ ایکسپریشن ٹی کا فور این اسکوائر پلس ٹو این کہ جیسے جیسے این کی ویلو بڑھے گی تو یہ جو فور این والی ٹرم ہے یہ ڈومینیٹ کرے گی بلکہ این ٹرم جو ہے یہ جو ہے اس میں این ٹرم جو ہے یہ فائنلی فیصلہ کرے گی جب N کی ویلیو بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ TN کی ویلیو کیا ہوگی ہم نے ایلگردم ڈیزائن کر لیا اس کے انالیس کر لی اس کے بارے میں ہم نے کچھ کہہ بھی دیا لیکن کیا ایسا ہے ایئر ایلگریدم ہی ہمیں مل سکتا ہے کیا کوئی ایلگردم ہم ایسا بنا سکتے ہیں جو کہ یہ ٹو ڈی میکسم کو زیادہ افیشئنٹلی سالو کرے یعنی کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ یہ n اسکوئر سے کم ہو جائے n اسکویئر سے کیا کم ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی n یا تھیٹا n ایلگریدم یعنی کوئی ایلگردم ایسا بنائیں جس کے جب آپ انالسس کریں اور اس سے جو آپ کو ان والا ایکسپریشن ملے اس میں ہائیسٹ پاور جو ہے وہ ان ہو کیا آپ ایسا ایلگردم بنا سکتے ہیں کیا ایسا الگوریتم ممکن ہے یہ فیصلہ سرسری طور پہ کرنا مشکل ہے سمپلی ایک الگوریتم کو دیکھ کے کہنا کہ میں اس سے بہتر الگوریتم بنا سکتا ہوں یہ کافی مشکل کام ہے بلکہ جیسے جیسے آپ یہ الگوریتمز دیکھیں گے اس میں آپ کو اس الگریدم کے بنانے والے یا اس کے جس شخص نے وہ الگریدم سوچا اس کی ذہانت کا اندازہ ہوگا کہ وہ واقعی ذہین تھا جس نے کہ اتنا ایلیگینٹ اتنا کلیور الگریدم ڈھونڈا جو کہ پچھلے جتنے الگریدمس تھے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ان سے اب بہتر ہے بلکہ بعض لوگوں کی تو یہ پی ایچ ڈی ریسرچ کیا بلکہ ساری عمر کا حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی پرابلم کے لیے بہت بہتر الگریدم سوچ لیتے ہیں جو کہ لٹ سے پہلے جتنے ایل سے تھے وہ تھیٹا کیوب تھے یعنی کہ ان کا ٹائم جو تھا اس میں کیوب ٹرم جو تھی وہ ڈومینیٹنگ تھی اور ان صاحب نے آ کے کوئی تھے اسکوئر ایلگردم ڈھونڈ لیا یہ وہ ڈیزائن کی بات ہے لیکن انفارچونیٹلی یہ ڈیزائن اس طرح نہیں کہ آپ کسی کورس میں یہ گر سیکھ جائیں کہ ایک پرابلم کے لیے اچھا الگریدم یا پہلے سے بہتر الگریدم کیسے بناتے ہیں یہ مشکل کام ہے اس کے لیے مہارت چاہیے اس کے لیے تجربہ چاہیے بلکہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں لوگوں کی ساری زندگیاں اس میں لگ جاتی ہیں تب جا کے ان کو کوئی اچھا الگریدم شاید مل جاتا ہے لیکن یہ نہ آپ سوچیں کہ میں یا آپ یہ کاروائی بالکل نہ کریں بس جو لوگوں نے بنا لیا وہ اسی کو استعمال کرو ہمارا یہ جو 2D ڈی میکسما ہم نے بنایا اس کو ہم نے برو فورس کہا چلیں اس سے مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے لیکن آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جیسے جیسے N بڑھتا جائے گا یہ این جو ہے یہ اچھی خاصی بڑی ٹرم بن جائے گی تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ایلگردم تلاش کریں اب تلاش کرنے کے لیے کیا کریں اس کے لیے یہ تو نہیں کہ میں اس فور لوپ کو لے کے اوپر سے نیچے کر دوں یا وہ جو دو فور لوپس اس کے اندر کچھ کروں یا وہ اف اسٹیٹمنٹ کو کسی طرح کچھ چینج کر دوں یہاں پہ شاید سمپلی پروگرامنگ ٹرکس جو ہیں میرے یا بے شک وہ سوڈو لینگویج ہے لیکن لگتی وہ بھی ایک پروگرامگ لینگویج ہے ان ٹرکس سے بات نہیں چلے گی ہمیں فنڈامینٹل چینج کرنا پڑے گا ہمیں دوبارہ اس پرابلم کو دیکھنا پڑے گا جس کا ہم نے حل سوچا بروٹ فورس ایلگدم کے ذریعے اور وہ سوچیں گے ہم اس طرح کہ جب ہم وہ فور لوپس چلاتے ہیں تو اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم پی آئی اور پی جیز کو کمپیر کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہر پی آئی پی جیز یعنی کہ ایک پوائنٹ کو ہم بکیا سارے پوائنٹس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور یہ کمپیرزن جو ہے ان لوپس کے ذریعے ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ این اسکوائر الگریدم بنا لیکن اگر آپ سوچیں تو شاید تمام پوائنٹس کو ایسے کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں یہ جو زاویہ ہے اس کو اب ہم ایکسپلوائٹ کریں گے آج کا لیکچر چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں فی الحال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایکسپلوئٹیشن کیا ہوگی یہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے اور وہاں پہ ہم ایک نیا الگریدم بنائیں گے جو کہ اس بروف فورس الگریدم سے بہتر ہوگا یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ تب تک خدا حافظ